السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلن اسماء الاشارت ما وزیع لیدلع علی مشارن الی وحی خمسط الفاظ لسطت معانن اسماء اشارہ مبنیات میں سے اسماء اشارہ کو بیان کرتے ہیں یہ کیوں مبنی ہے یہ مبنی الاصل کے مشا... ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں کہ جس طرح حروف جب تک کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل نہ جائیں اس وقت تک ان کا ماہ تام نہیں ہوتا اسی طرح اس میں اشارہ جب تک اس کے ساتھ مشار لے نہ مل جائے ٹھیک ہے نا جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت تک ان کے ماہ تعام نہیں ہوتے تو اس لیے یہ بھی کیا ہے ان کے ساتھ مشاہدہ کی وجہ سے یعنی حروف کے ساتھ مشاہد کی وجہ سے اس کو مبنیات میں ذکر کیا جاتا ہے اسماء اشارات کو اسماء اشارات کے الفاظ جو ہیں وہ کل پانچ ہیں لیکن چھ معنی کے لیے آتے ہیں چھ معنی کے لیے کیا مطلب کہ الفاظ پانچ ہیں لیکن ہیں چھ کے لیے ایک واحد مذکر کے لیے ایک تثنیہ مذکر کے لیے دو اور تیسرا واحد مانس کے لیے نمبر چار تثنیہ مانس کے لیے جبکہ نمبر پانچ جو ہے وہ جمع مذکر اور جمع منس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایک لفظ دو کے لیے یعنی جمع کے لیے مذکر کے لیے بھی اور منس کے لیے بھی یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے تو اسی طرح ایک لفظ دو کے لیے سب کے لیے استعمال ہونے لگا ایک تو وہ آ جو جمع کے لیے تو باقی دو کے الگ الگ ہیں واحد تسنیا منس کے الگ اور واحد تسنیا مذکر کے الگ چار تو پانچواں جو ہے وہ کیا ہے مشترکہ ہے یعنی جمع کا سیغا جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ پانچ لفظ ہیں کل اس اشارہ کے اور کتنے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں چھ لوگوں کے لیے یعنی مونس کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی اچھا جی پھر کبھی کبھی ان اسماعی اشارات جو کہ پانچ ہیں ان پر ہاتھ امبھی وغیرہ کی ذکر کی جاتی ہے جیسے آپ ذات حاضر پڑھتے ہیں آپ لوگ تو اس میں اشارہ جانتے ہی حاضر کے ذریعے سے ہیں، لیکن اصل میں جو اس میں اشارہ وہ ذا ہے وہ حاضر نہیں ہے ہاں تمبیر کے لیے ہوتی ہے اس پر ٹھیک ہے نا تو ہاں تمبیر کے لیے تو کبھی کبھی ان پر ہاں تمبیر کے لیے آتی ہے جیسے ہاں اولا اے حاضر ہی وغیرہ وغیرہ ٹھیک اس کے بعد کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے کاف زمیر خطاب کی ذکر کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے زا کا زال کا زانے کا تل کا تانے کا وغیرہ وغیرہ تو زا کا زاقما زاقم زا کے زاقما تو کبھی کبھی ان کے ساتھ آگے کاف ضمیر کی بھی لگائی جاتی ہے تو اب دیکھیے ذرا یہ کتنے اسم شارہ بنتے ہیں کاف ضمیر کے اعتبار سے کل اس میں اشارہ کتنے ہیں پانچ ہیں ٹھیک ہے جی جو چھ مہانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک اب ان پانچ کے ساتھ کاف ضمیر اگر لگا دی جائے ٹھیک ہے پانچوں کے ساتھ کاف ضمیر زا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے نا اور اس طرح جو دوسرے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ذا ہے تا ہے ٹھیک ہے زکما تاکہ تا کما تا کے تا کما تا, تا کنا تو اس طرح پانچ پانچ کردار آگے خود پانچ پانچ سیزیں جو ہے وہ خود بخود بنتے جائیں گے ایک واحد مذکر مخاطب کا تسنیہ مذکر مخاطب کا پھر جو مذکر مخاطب کا پھر اس طرح واحد مخاطب کا اور تسنیا منس مخاطب کا اور, اور جواب منس مخاطب کا اب پھر ایک سیزا کم ہو جائے گا ان میں کاف کا کیونکہ کما کما کی جو ضمیر ہے تسنیہ کی وہ دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مذکر کے لیے بھی اور مانس کے لیے جیسے انت اور انتہا آپ لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ مذکر اور منس دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر مخاطب کے سیگوں میں پھر تسمیہ کی ضمیر ایک ہو جائے گی تو پانچ پھر بھی تو پانچ پانچ, پانچ پچیس تو چونکہ پچیس جو ہے ہمیں ہمارے سامنے جو ہے یہ چیزیں آ جائیں گی جب ہم اس کے ساتھ کافی خطاب کا لگائیں گے دیکھیں ذرا کتاب میں ان سمجھ میں آئے گی بات. فصلون اسما الاشارتی اعلیٰ علئی کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس بات کے لیے وضع کیا جاتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے اعلیٰ علیہ مشار پر کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا ہے اس پر دلالت کرے وہی اخمسط و الفاظ لفک پانچ الفاظ ہیں چھ ماہنی کے لیے بتا سکتے ہیں رول نمبر پانچ کے پانچ الفاظ ہیں چھ کے لیے کہ کون لفظ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر جی ایس ایل کون سا ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے بتائیے جی پاگل کشنیا کیا نہیں ہے جمع کا سیگا ہے جمع کا سیگا ہاں الا جیسے ٹھیک ہے نا جمع کا سیغ ہے جو جمع منس کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے وہ آگے کاپ زمین والا وہ الگ ہے خیر آپ نے بھی محسوس اعتبار سے ٹھیک کہا ہے چلیے تو یہ خم تو الفاظ ان پانچ الفاظ ہیں لیکن چھ ماہنے کے لیے وزر وہ کون کون سے ہیں اچھا نمبر ایک زا لذکرے ٹھیک ہے جی ذا مذکر کے لیے واحد مذکر کے لیے اور اسی طرح زانے اور زینیں ٹھیک ہے زانے اور زین لسن زانے حالت رفیع میں ہے اور زینیں جو ہے حالت نصبی اور جرح میں ہے یہ مصنح ہو تسنیہ کے لیے ہے تسمیہ مذکرے کے لیے تو ذا جس کو آپ حاضہ اور پڑھتے ہیں یا ہا اور ہا میں پڑھتے ہیں تو واحد مذکر اور تشنیہ مذکر کے یہ سیکھے واحد مذکر کے لیے اور جانے اور مذکر کے لیے اچھا و تا وتی وضی وتےح یہ جو ہیں کہتے ہیں کہ وتی وزی لنس یہ سارے کے سارے کیا ہیں منس کے لیے ٹھیک ہے جس کو آپ لوگوں نے پڑھتے ہاتھ ہاتا نے ہات وغیرہ وغیرہ تو وتا وہ ہاتھا جس کو پڑھتے ہیں وتی یہ تا جو ہے یہ واحد ہے اس طرح تی وزی وتے وز وتی یہ سارے کے سارے واحد مانس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور تانے اور تئنے یہ ان کی کیا ہے تسنیا ہے تشنیہ مانس تانے حالت رفیع میں اور تئنے کیا ہے حالت نصبی اور جرری میں اولا اے بال مدی و القصرے علیف مدہ کے ساتھ الا پڑھے یس علی الف مقصورہ کے ساتھ صرف اولا پڑھیں بس دونوں کس کے لیے آتے ہیں جمع کے لیے آتے ہیں جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مانس کے لیے بھی ٹھیک جی ہے جی تو یہ ہمیں سمجھ میں آگے کل کہ پانچ کیا ہیں اسماعی اشارہ ہیں چھ معنی کے لیے کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں پانچ اسماء اشارہ 6 کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک واحد مذکر کا نمبر دو تسنیا مذکر نمبر 3 – واحد مانس نمبر 4، تسنیا مانس اور نمبر 5 جمع مذکر اور اسی طرح نمبر 5 جمع مانس تو پانچ کچھ کل اسماء اشارہ ہیں استعمال ہوتے ہیں 6 معنی کے لیے 6 معنی کون سے واحد تسنیا جمع مذکر کے اور واحد تسنیا جمع مانس کے تو یہ 6 معنی ہیں کل لیکن استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے ماشاء کس کے لیے استعمال آتے ہیں چھ چھ معانی ہے ان کے لیے جب کے الفاظ آتے ہیں وہ کون سے یہ پانچ الفاظ آتے ہیں اچھا جی کہتے وقلحق بے, آو بے اوا لا ہا امبی کبھی کبھی ان کے ساتھ شروع میں ہاتھ امبی کی ملحق کر دی, کر دی جاتی ہے جی تو کبھی کبھی ہاتھ امبی کی ان کے ساتھ کیا کر دی جاتی ہے ملحق کر دی جاتی ہے داخل کر دی جاتی ہے نہ ہو ہاضا وہاں گانے وہاں الا ٹھیک ہے جی ہاضا وہاں گانے وہاں ٹھیک و يتقلب باواخرها حرف الخطاب اور کبھی کبھی ان کے آخر میں حرف خطاب کیا کیا دیا جاتا ہے ملا دیا جاتا ہے هو ايوان خمسه الفاظ لسته معان نحو ك كماكم كي كن اب دیکھو چھ معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. نحو کا کا تر جو ہے مفتوح بالفتحه کا ساتھ مذکر واحد مذکر کے لیے کما تسمیا مذکر کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ میں کسمیا مانس کے لیے بھی کم جمع مذکر کے لیے اور کے دلکش واحد مانس کے لیے اور کن نہ جمع مانس مخاطب کے لیے آ بات سمجھ کے نہیں تو یہاں پر جو کمہ کسنیا کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے تو کمار زمیر جو تسمیہ کی ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور منف کے لیے بھی لہذا یہ بھی کیا ہے پانچ زمیریں ہیں لیکن چھ میں کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہتے ہیں خزالے کا خم ستوں تو یہ بن گئے کل کتنے پچیس ٹھیک ہے نا پچیس گویا کہ اس میں اشارہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے جب ہم کاف زمیر کی لگائیں گے سب سے پہلے دیکھیں زاکہ ہے نا جیسے آگے کیا الحاصل بنظر بے خم سطن فی خم پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے ہمیں پچیس حاصل ہو جائیں گی وہی ہے وہ کیسے زا کا سے لے کر علا جا ذاکہ زاکا سے آپ پڑھتے جائیں زاکہ زا کما ذاقم زاکو ما, زاکو ما اب زاکو ما کو آپ چھوڑ دیجئے اس والے کو تو زاکا زا کما ذاکی زا کن پانچ ہی اسی طرح آپ جانے کا سر پڑے خری ٹھیک ہے اس طرح باقی کبھی پڑھتے چلے جائیں گے جیسے کہ تا کا تا کوما تا کوم تا کے تا کوما تا ٹھیک اور الا ایک الا ایک الا ایکم الا ایک الا ایک الا تو خیر جس طرح پڑھتے چلے جائیں گے تو یو ہمیں پانچ پانچ سیڑھے پانچ پانچ خری ٹھیک ہے تو اسی طرح باقی کو بھی پڑھتے چلے جائیں گے جیسے کہ تاکہ تا کما تا کنہ ٹھیک اور الا ایک الا اکما الا اکم الا ایک الا اکما الا ایک تو خیر جس طرح پڑھتے چلے جائیں گے تو یوں ہمیں پانچ پانچ سیڑے پانچ پانچ مزید اسماعی شہرات ملتے چلے جائیں گے کافی والے تو پانچ اس طرح کل کرتے کرتے پچیس ہو جائیں گے پانچ اسم اشارہ ہیں تو پانچ مرتبہ ہر ایک کے ساتھ کیا کریں آپ کا خطاب کا لگا کے اس کی گردان مکمل کریں گے تو پچیس اسماعی اشارات ہمیں حاصل ہو جائیں گے اچھا جی وکضار کل اس طرح باقی بھی ولمخریب وزال وزاک المتوسر یہ آپ کو آخر میں بتا رہے ہیں کہ زا جو ہے صرف زا یہ قریب کے لیے آتا ہے اور زالے کا باعید کے لیے اور صرف زا کا جو ہے یہ نہ قریب کے لیے نہ باعید کے لیے بلکہ صرف متوسط کے لیے آتے آپ اتری قلثریہ میں بڑی دھوم دھام سے پڑھ کے آئے تھے زا کا زال کا اور ذا ٹھیک ہے نا ذا زا کا ظال اور ذا کا کہ یہ کا جو ہے بالکل درمیانی مسافت کے لیے استعمال ہوتے اور زالے کا بہت برعید کے لیے اور زا صرف اور صرف کس کے لیے قریب کے لیے تو یہ ہے اسمائے اشارات جو یہ آج کا آپ کا سبق ٹھہرا بس اگے ہے اس میں مصول اس کو انشاءاللہ اللہ پھر پڑھیں گے چلیے جی ٹھیک ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میں تمام کے حامی و ناصر ہوں سب اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی طافرمائیں السلام علیکم اللہ و اللہ وبرکاتہ